قوله تعالى سمير لا يمن بسم الله الرحمن الرحيم ثم نظرنا في ذلك فرئيناهم لم يختلفوا انه في اقامه بعد الصلاه بالكلاهيه قول الله اكبر الله اكبر حي كل على مثل ما يجده في هذا الموضع جي آپ کے سامنے اقامت کے حوالے سے کئی مسئلے بیان کیے جا چکے ہیں پہلے مسئلے کے مطابق اقامت کے کلمات دس ہیں جس میں قلق فقط ایک مرتبہ ہے ٹھیک ہے جبکہ دوسرے مسئلے کے مطابق کلیمات اقامت کیا کل قامت اصطلاح کو بھی دو مرتبہ مانتے ہیں تیسرا مسئلہ اہلاب کا ہے جس میں ہم چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کلیمات ہیں؟ سترہ ہیں کہ جس طرح آزان کی ویسے کی پندرہ تو یہ آ جائیں گے البتہ مزید تو اٹھار تو یہ کلمات کتنے ہو جائیں گے سترہ ہو جائیں گے اس بات پر کہ کلمات اقامت سترہ ہیں آپ کے سامنے تین دلیلیں آ چکی ہیں اور آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ کلات کی دلیلیں کیا ہیں چھ ہیں اور انہیں دلیلوں کے زمین میں باقبل کے جو مذاہب ہیں دو ان کے جوابات بھی ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے بارہ آتے رہے ہیں انہوں نے دلیلیں عقلی پیش کی تھی نظر اس کا جواب کل کے سبق میں یعنی دلیل نمبر تین کے اندر ہو گیا اور اسی طریقے سے ان کی جو پکیہ احادیث تھی ان کا جواب دلیل نمبر تین میں بھی اور دلیل نمبر دو میں بھی اور دلیل نمبر ایک میں بھی ساتھ ساتھ وہ جواب شامل وہ مجمل روایات ہیں یہاں سے آگے تو نظر ناخی سے دلیل نمبر چار کا بیان ہے وہ یہ ہے دلیل آخری یہ ہے کہ کے اندر مذہب اول اور مذہب ثانی اس بات پر متفق ہیں کہ قد قامت اپلا کے بعد یعنی اصل تو فلاح الفلاح, الفلاح, الفلاح, الفلاح کے بعد ہے لیکن چونکہ اقامت بھی آ جاتی ہے اس میں قد صدقامت صلاح کے بعد جو تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ, و اللہ و اکبر یہ دو مرتبہ ہے یہ مذہب اول بھی اور کا بھی یہی ماننا ہے اور مذہب ثانح کا بھی یہی ماننا ہے بات سمجھ کے اقامت کے اندر قد صدمت کے بعد اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ سے پہلے تصویر کتنی مرتبہ ہے دو مرتبہ ٹھیک ہے نا ہے؟ اتنا تو علم ہے نا نہیں تو پھر سے بتا دیتا ہوں شمار کروا دیتا ہوں سب سے پہلے دو مرتبہ تصویریں ہیں دو ہو گئے ارشد اللہ ایک مرتبہ تین اللہ محمد رسول اللہ چار عی اللہ پانچ عیاح چھ اب اس کے بعد کیا ہے حد قامت ایک مرتبہ سات دوسری مرتبہ اب دو مرتبہ کیا ہے تکبیر اللہ اللہ اب یہ ہو گئے دس اور آخری مرتبہ میں نے یہاں دو مرتبہ مت اصطلاح شمار کی جس کی نظر کیا قامت بنتے ہی بات تکبیر کو دو مرتبہ مانے تو دونوں مدد اس بات پر متفق ہے کہ اقامت کے اندر جو آخری کلم سے پہلے جو تکبیر ہے وہ کتنی مرتبہ ہے دو مرتبہ آئیے بات سمجھ تو جب یہ بات ہے تو اصل کا تقاضا یہ ہے حالانکہ ان کے مسئلے کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر بھی تکبیر ایک ہی بار ہوتی چونکہ یہ تو نصف ہو سکتا ہے نا اگر کلمہ توحید تو نصب نہیں ہو سکتا تھا لیکن جو تقریر دو مرتبہ ہے اس چھوٹا نصف کرنا ممکن تھا کہ ایک مرتبہ تقریر ہوگی تو جب دونوں اس پر متفق ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ نصف ہو سکتی یعنی ایک مرتبہ تقریر کہی جا سکتی تھی پھر بھی دو مرتبہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اقامت اور اذان دونوں میں یہاں پر کیا ہے یکساں ہے کیونکہ اذاں میں بھی حیا اور خلاف کے بعد تقریب دو مرتبہ ہے سب کے نزدیک اور اقامت میں بھی کے یہاں پر بھی تقویز دو مرتبہ ہے تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح تقبیر اذان اور اقامت میں دو دو مرتبہ برابر ہی ہے تو اقامت کے بقیہ کو بھی اذان کے برابر ہونا چاہیے اللہ کرے کے بات سمجھ آئی تو جس طرح آخری کلمہ کو پہلے جو تقبیر دو مرتبہ اقامت میں اور دو ہی مرتبہ ازان میں ہے یہ دونوں جو یختا ہیں تو اصل کا تقاضا یہ ہے منظر یہ ہے کہ بکیل جو اقامت ہیں ان کو بھی کیا ہونا چاہیے اقامت کے قلمات کے بالکل برابر اور مساو ہونا چاہیے جی. یہ ہے اصلی دریل اور یہی مسئلہ اس سے ثابت ہوا سے اقامت کے دریل اور کلان کے کلے بالکل یکساں ہیں ایک جیسے ہیں تمہیں میں کوئی فرق نہیں ہے البہ صرف اور صرف کیا ہے نظر نہ پھر ہم نے صرف غور و فکر کیا نظر و فکر سے کام اینا ہم نے دیکھا ان کو اختلاف نہیں کیا ہمارے استاد مختلف اکبر اکبرو اللہ اکبر اللہ اکبر دوہی مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ اقامت میں بھی ایسے ہی لاتے عجیب بھی ہاں ایسے ہی لاتے ہیں جیسا کہ وہ عجیب بھی اعلان اور وہ اقامت کے اندر اذان کا نصحت نہیں لاتے آزان کا نصحب نہیں لاتے حالانکہ کی نصحت کیا ہے ممکن ہے پلم مینلام سوا مکیما لوا کہ جب اس کلم کے اندر پلمان ہارا چل یہ والا کلمہ کام تیما لہو نسپن ہوئے باوجود اس کے بھی ہو سکتا تھا پھر بھی اس کے برابر ہے توان تو کو بھی کیسے ہی ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے سے ثابت ہو گیا ہے دل نمبر چار مذہب نمبر دی. اچھا جی مذہب نمبر تین رسول اللہ پانچویں دلیل کے اندر امام ابو جافر صحابۂ اکرام کا عمل نقل کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کا اس پر تعامل رہا ہے کبو کے قامت کیا کرتے تھے دو دو مرتبہ دو دو مرتبہ کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں دو دو مرتبہ اقامت کیے گی تین صحابۂ اکرام کو... اس کے نام یہاں پر ذکر کیے ہیں ٹھیک کی ہے دیکھیے ذرا وقت روی کیا دل نمبر پانچ کیا ہے صحابہ اکرام کا عمل دو دو مرتبہ تین صحابہ کرام کا عمل نقل کیا ہے نقل کیا گیا آپ صلی اللہ تو یہ صحابی ہیں انا سلمى بن الاقوع سلمى الله تعالى عنه كان يثني الاقامه كان يثني الاقامه كي وكانت الاقامه كو مرتبه وعليه قال محمد بن كما قال حدثنا محمد بن شاه قال, قال حدثنا حماد المسلم عن حماد عن ابراهيم قال كان ثوبان رضي الله تعالى عنه يؤذن مثنى ويقيم مثنى جی تو یہ ہے حضرت صوبان فرمایا تیسرے صحابی کون ہیں مسورا اذان بھی دو دو مرتبہ اذان اور اقامت دونوں دو کیا ہیں یقین ہیں ہے اضافہ کنا دلیل نمبر چھ دلیل نمبر بقا اللہ ان کا نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو حقیقت کے اندر دو دو مرتبہ ہی تھی جوشی حقیقت کے اندر دو دو مرتبہ ہی تھی البہ یہ جو مرا میں میں آئے ہیں انہوں نے کیا ہے استخاب کے لیے یعنی اس کو کیا کرنے کے لیے ہلکا کرنے کے لیے تقریب کے لیے کامت کو ایک ایک مرتبہ کروا لیا. ورنہ اصل کے اعتبار سے کام کیا ہے دو دو مرتبہ ہی ہے. تو اس اور معلوم ہوتا ہے کہ کام کیا ہے مصن مصن ہی دیکھیے ذرا دلی نمبر فی روبیان و اور یہ ما بن سنان قال بن سعید بن القطان، قال القطان حضرت مجاہد رحم اللہ تعالی اقامت کے بارے میں ایک ایک مرتبہ کے بارے میں کیا کیا انہوں نے اس حوالے سے مرتبہ ہے یعنی دو دو مرتبہ ہے تو ایک ایک مرتبہ کس نے کیا ہے عمران نے خبر دی کی مقدس یہ کیا ہے بعد میں اس پر وارد جانا گیا ہے بعد میں اس پر وارد دیا گیا ہے یعنی یہ نو کی جاتو اکبر مجاہد ان کا مف هو ہوا تکمیل اسلح هو تکمی جی کی سکتے ہیں آپ صلی اللہ, علیہ وسلم کی شفاعت فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جانب نصیب فرمائے ضرور شریف کا کثرت کریں حدیث کے دوران جب جب کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ ضرور شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم حدیذ کو جب بھی پڑھیں جب بھی کتاب پوچھ میں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باوصل ممکن ہو تو با ہو تو کر اور اگر اختلاف وغیرہ کا خرچہ نہ ہو تو خوشبو لگا کر یہ زیادہ اہتمام کے ساتھ ادب کے ساتھ جتنا ادب کریں گے جتنا درست پڑھیں گے اتنے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ کا دماغ کھلے گا آپ کے ذہن میں بات جلد بیٹھے گی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اضافہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بارک پتہ عطا فرمائیں گے